اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا کونو حودا او نصفارا تحت اور کہا انانا کہ تم بنجاو جہوتی یا عسائی تم ہزائیت پالو گے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ آپ کہہ دیجئے کہ بلکہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں جو حنیف تھے وما کان من المشرکین نہ وہ میں سے اب یہ تقریباً چوتھا درس ہے ہماری شہرت تو یہی ہے کہ سعید بیان کریں پچھلے درس میں یہ بتلایا تھا کہ عیسائیوں کی بائبل میں تحریف ہوئی ہے اور وہ تحریف انشاءاللہ شاء اگلے درس میں پیش کی جائے گی تو آج کے درس میں ایک تو وہ تحریفوں کے کچھ نمونے بتلانے ہیں اور اس کے علاوہ عیسائیوں کی طرف سے قرآن پر پانچ اعتراض ہوتے ہیں ان اعتراضوں کو نقل کر کے ان کے جواب دینے لیکن آج بھی بہرحال درخواست یہی ہے کہ ٹیگ لگانا چھوڑ دیں قریب آئیں اور جماعت کے ساتھی اگر ان کے ساتھی نہیں سمجھ رہے ہیں اردو تو آپ بے شک ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں ایک طرف بیٹھا کے ان کے کام کی باتیں ہیں یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے کام آئے دیکھ ٹھیک جن کو اردو سمجھ میں نہیں آتی وہ ان کے ساتھ باہر بیٹھ سکتے ہیں ٹرانسلیشن کریں گے تحریف کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے تحریف لفظی اور ایک ہے تحریف معنوی معنوی کا تحریف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چینج کر دینا تبدیل کر دینا تو تحریف معنوی کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ تو اس کے وہی ہوں ان کو چینج نہ کیا جائے لیکن اس کے جو میننگ ہیں اس کی جو تفسیر ہے اور تشریح ہے اس کو چینج کر دیا جائے تحریف معنوی ایک ایسی چیز ہے کہ عیسائیوں کے دونوں فرقے کاتولک اور پروٹیسٹنٹ یہ دونوں اس کو مانتے ہیں اور یہ دونوں اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری جو عہد نامے قدیم اور جدید دونوں کی کتابوں میں اس طرح کی تحریف ہوئی ہے لہذا اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ خود ہی مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں وہ اور تحریف معنوی کا یعنی معنی کی اور تفسیر کی چینجنگ کا کوئی ان میں انکار کرتا ہی نہیں تو پھر اس کو تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تحریف لفظی جو ہے یہ تین طرح کی ہے تحریف لفظی یعنی لفظوں کی تحریف جو ہے یہ تین طرح ہے اور تینوں طرح کی وہاں پر موجود ہے ایک ہے الفاظ کی تبدیلی کہ ایک لفظ کے بجائے دوسرا لفظ رکھ دیا جائے تبدیلی الفاظ ایک ہے الفاظ کی زیادتی کہ اصل کتاب میں ایک لفظ نہیں ہے ایک لیٹر نہیں ایک آیت نہیں اور آپ اپنی طرف سے بڑھا کر اس کو اس میں لکھ دو یہ الفاظ کی زیادتی ہے اور ایک ہے حسف الفاظ کہ اصل کتاب میں ایک لفظ یا ایک آیت موجود ہے اور آپ اس کو حذف کر دیں غائب کر دیں تو یہ تینوں طرح کی تحریف ان کی کتابوں میں موجود ہے پہلی ہے تبدیلی الفاظ یعنی الفاظ کو تبدیل کرنا اب جیسے میں نے پہلے بتلایا تھا ان کے بارے میں کہ ان کی جو بائبل ہے وہ عبرانی زبان میں بھی ہے یونانی زبان میں بھی ہے اور سامری زبان میں بھی ہے عبرانی زبان میں بھی ہے یونانی زبان میں بھی ہے اور سامری زبان میں بھی ہے حضرت آدم علی نبینہ والی صلاح و السلام سے لے کر حضرت نوعلیٰ نبینہ والی علیہ و السلام تک کا زمانہ کتنا ہے حضرت آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں تشریف لائے ہیں ظاہر ہے کہ انسانیت انہی سے شروع ہوئی ہے سب سے پہلے انسان وہی ہیں ان سے لے کر نوح علیہ السلام تک بیچ میں جو زمانہ گزرا ہے یہ کتنا زمانہ ہے یعنی کتنے سال گزرے ہیں عبرانی بائبل میں ہے کہ سکسٹین ہنڈریڈ سکس ایک ہزار سو چھپن سال گزرے ہیں یہ اس بائبل میں ہے جو عبرانی میں ہے یونانی میں ہے ٹو سکس سکسٹی ٹو دو ہزار چھ سو باسٹھ میں کیا ہے ایک سو یونانی میں ہے دو ہزار چھ سو باسٹھ اور سامری نسخے میں ہے تھرٹین ہنڈریڈ ہنڈر ایک ہزار تین سو سات کتنا زمانہ گزرا ہے عبرانی والا کچھ اور کہہ رہا ہے یونانی بائبل کچھ اور کہہ رہی ہے اور سامری بائبل کچھ اور کہہ رہی ہے اور تینوں کے بارے میں ان کا دعوی یہ جی ہے کہ پہلے عبرانی تھی پھر یونان گئے تو وہاں یونانی میں منتقل کر دی اور پھر بعد میں سامیری زبان میں ہم نے اس کو منتقل کر دیا ایک ہی بائبل ہے آسمانی کتاب ہے اور یہ اس کو مانتے ہیں اور فالو کرتے ہیں اور اس میں اتنا زیادہ فرق ہے یہ صرف ایک سیمپل میں نے دیا اس کی اس طرح کی مثال ہے اظہار الحق مولانا رحمت اللہ کی رانوی رحمۃ اللہ علی. یہ امت کے انتہائی محسن انسان گزرے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ اور ان کے بعد مولانا, رحمت اللہ رحمت اللہ. مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ نے تو مباحثہ شاہجہان پور میں عیسائیوں کا جو پادری آیا تھا پولیس اس کو شکست دے دی اور اس طرح مسلمانوں کے ایمان کو بچایا اور اس کے بعد بہت جلدی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن مولانا رحمت اللہ کی رحمۃ اللہ نے کربار میں ان کے ساتھ بہت زیادہ مناظر کیے یہ جی لوگ یہاں سے شکست کھا کر اور وہاں او مصر وغیرہ اور ان علاقوں میں چلے گئے خلافت عثمانیہ کا بالکل آخری زمانہ تھا اور وہ ختم ہونے والی تھی تقریبا تو اس زمانے میں جب مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ نے ہجرت کی ہے مکہ مکرمہ کی طرف حاجم دار اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مولانا رحمتہ اللہ کی رانوی رحمت اللہ یہ حضرات جو مہاجر بنے ہیں انہوں نے ہجرت کیا مکہ مکرمہ کی طرف تو وہاں ان کو رپورٹ ملی کہ وہی پادری عربوں کو بہت پریشان کر رہا ہے اور ان سے مقابلہ نہیں ہو رہا تو ان کا جو بڑا تھا ترکوں کا مصطفیٰ کماد پاشا اور کچھ اس طرح کے انور پاشا وغیرہ ان حضرات نے ان سے درخواست کی کہ آپ کو ہم کرایہ بھی دیتے ہیں آپ یہاں آ کر اس سے بحث کریں تو جب وہاں جا کر اس سے بحث کی اس کو وہاں سے بھگا دیا اس کے بعد ان بادشاہوں کی درخواست پر انہوں نے وہ کتاب لکھی جس کا نام ہے اظہار الحق یہ کتاب لکھی ہے عربی زبان میں اس کا آج تک کوئی عیسائی جواب نہیں دے سکا اور انشاءاللہ شاء قیامت نہیں دے سکے گا پھر بعد میں مولانا اکبر علی سہارنپوری رحمت اللہ علی جو سہارنپور کے استاد بھی رہ چکے ہیں اور وہاں کے فارغ تھے اور دارون کراچی میں پھر استاد تھے داروں کراچی میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے اور وہیں ان کی قبر ہے مولانا تقی عثمانی صاحب مفتی رفیع صاحب ہی سب حضرات ان کے سے ہیں تو نے پھر اس کا اردو میں ترجمہ کیا مفتی تقی عثمانی صاحب دامد برکات ہم نے اس پر ہی اضافہ کیا کہ وہ ترجمے کے ساتھ ساتھ تشریح کی اور حوالے بھی کچھ مزید بڑھا دی ہے تو اب وہ کتاب بائبل سے قرآن تک اس نام سے تین جلدوں میں چھپی ہوئی ہے اور عام ملتی ہے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ہر مسلمان کے گھر کی ضرورت ہے وہ ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے بائبل سے اور آن تک ہو سکتا ہے انگلش ٹرانسلیشن بھی آئی ہو اس کو مجھے نہیں پتا لیکن باہر حال اردو میں تین جلدوں میں یہ کتاب چھپی تو اس کتاب میں یہ تو میں نے ایک مثال پیش کی اور بھی کر سکتے لیکن اتنا وقت نہیں ہوگا تو اس میں اس طرح کی چونتیس مثالیں پیش کی ہیں کہ جس سے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے ایک لفظ کے بجائے دوسرے لفظ کو وہاں رکھ دیا اور الفاظ میں چینجنگ کی کتنی مثالیں دی ہیں 34 فور چونتیس مثالیں دی ہیں. اچھا الفاظ کی زیادتی کا اختلاف کتاب پیدائش ان کی کتاب بائبل کا حصہ ہے کتاب پیدائش باب نمبر چھتیس تھرٹی سکس آیت نمبر تیس تھرٹی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہی وہ بادشاہ ہیں کہ جو ان پر پیشتر اسے کے اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہو مسلط تھے یہ عبارت ہے اس کی. اور یہ عبارت منصوب ہے موسی اسلام کی طرف کہ یہ ان کی عبارت ہے یہ کن کی عبارت ہے حضرت موسا علیہ السلام کی خاصان کے یہ عبارت موسا علیہ السلام کی نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو چکی تھی ان کا پہلا بادشاہ ساول نام کا ہے بنی اسرائیل کی جب پہل حکومت قائم ہوئی ہے وہاں پر مصر وغیرہ میں تو ان کا پہلا بادشاہ کون ہے ساول اور یہی و... یہ وہی ساول ہے جس کو قرآن میں قالوت کے نام سے یاد کیا گیا ہے تو یہ ان کا پہلا بارشاہ گزرا ہے اور یہ بادشاہ جو ہے یہ موسا علیہ السلام سے تین سو چھپن سال بعد میں آیا ہے کتنا بعد میں آیا ہے تین سو چھپن سال بعد میں آیا ہے تو موسا علیہ السلام پہلے اس کے بارے میں خبر کیسے دے سکتے ہیں کہ یہ کام اس طرح ہوا ہے تو یہ کیا ہے اپنی طرف سے انہوں نے یہ بڑھا دیے یہ آیت یہ بھی میں نے ایک مثال پیش کر دی ورنہ اس طرح کی مثالیں اسی بائبل سے قرآن تک میں پینتالیس دی ہیں فورٹی فائیف مثالیں اس طرح کی پیش کی حزف الفاظ الفاظ کو حذف کر دینا بلکہ پوری پوری آیت کو اڑا دینا حزف تو وہ دور کی بارے بلکہ پوری پوری آیت کو اڑا دینا یہ کتاب پیدائش باب نمبر پندرہ آیت نمبر تیرہ اس میں لکھا ہے کہ اور اس نے ابراہ سے کہا ابراہم کس کو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اس نے ابراہم سے کہا یقین جان کی تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں ایک ملک میں رہیں گے جو ان کا نہیں اور وہاں ہوں گے پردیسی ہوں گے ایک ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے یعنی وہاں پر وہ مسافر ہوں گے اجنبی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ چار سو برس تک ان کو دکھ دک دیں گے یعنی وہ وہاں کے جو اصل لوگ ہیں وہ آپ کی نسل کے لوگوں کو چار سو سال تک فور ہنڈریڈ اتنے سال تک وہ کیا کریں گے ستائیں گے پریشان کریں گے اچھا اب یہی بات آگے کتاب الخروچ یہ بھی بائبل کا حصہ ہے اس کے باب نمبر دو آیت نمبر چالیس میں وہاں کیا لکھا ہے وہاں لکھا ہے اور بنی اسرائیل کو مصر میں بد اباش کرتے ہوئے چار سو تیس برس گزرے تھے اوپر کیا لکھا چار سو اور نیچے کیا لکھ رہے ہیں چار سو تیس تو اب ظاہر ہے کہ تیس کا لفظ یا تو پہلے سے اڑا ہوا ہے تو حذف ہوا ہے اسے ختم کر دیا ہے تو تب بھی ایک لفظ کو گرا دیا اور یا دوسرے میں بڑھایا ہے تو زیادتی ہے اور دونوں باتیں غلط ہیں دونوں ان کی بائبل کے باطل ہونے کی نشانیاں اچھا اور مزے کی بات یہ تو ان کی بائبل کی دونوں کتابوں میں لکھا ہے نا اور ان کے جو مورخین ہیں وہ کہتے ہیں نہ چار سو نہ چار سو تیس بلکہ ٹوٹل دو سو پندرہ رہے ہیں جو ان کی ہسٹریاں دکھنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں نہ چار سو نہ چار سو تیس بلکہ کتنے دو سو پندرہ سال یعنی ان کی ان کے رائٹر ان کی ہسٹری والے ان کے انسائکلوپیڈیا والے وہی اس کو نہیں مانتے چنانچہ ایک عربی میں کتاب ہے انہی کی تاریخ کی کتاب ہے مرشد الطالبین سال اچھا آگے مزے کی بات ایک نیو مسلم عرب ہیں عبد السلام نام کے یہ جی پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے ہیں پہلے کون تھے یہودی اور پھر مسلمان ہوئے تو جب یہ جی مسلمان ہوئے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی میں ار رسالت کے نام سے عربی زبان میں ایک کتاب لکھی اور اس کا نام کیا ہے ار رسالت اس ارساد الحدیہ میں یہ کہتے ہیں کی, طورت کی سب سے زیادہ مشہور جو تفسیر ہے اس کا نام ہے تلموزان کیا نام ہے تلمو اور یہ شاہ تلمائی کے زمانے میں لکھی گئی ہے کون سے زمانے میں شاہ تلمائی کے زمانے میں اور شاہ تلمائی جو ہے یہ بخت نصر کے بعد آیا ہے وہ بختی نصر جس نے یہودیوں کی حکومت کو ختم کیا تھا ان کی کتابوں کو جلا ڈالا تھا اس کے بعد جب شاہ تنمائی آیا ہے یہ بادشاہ بنا ہے بخت نصر کے بعد تو اس کے زمانے میں یہ تلمزان تفسیر لکھی گئی ہے ہے اور اس تفسیر میں یوں لکھا ہے کس میں؟ اس تفسیر میں میں؟ میں لکھا ان لوگوں کی اپنی لکھی ہوئے گھر کی چیز ہے اس میں یو لکھا ہے کہ شاط الماعی نے ایک مرتبہ علماء یہور سے تورے طلب کی ان سے کیا کہا کہ آپ کی جو مذہبی کتاب ہے تو, تو وہ ذرا دربار میں لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھ لوں علماء اس کو پیش کرتے ہوئے ڈرتے تھے ان کے علماء اس کو پیش کرتے ہوئے ڈرتے تھے ہمت نہیں ہو رہی تھی کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ اس کے بعض احکام کا منکر تھا توریت میں کچھ ایسے احکام تھے کہ وہ بادشاہ کو پسند نہیں تھے اور وہ انکار کرتا تھا چونانچی 70 علماء یہود نے جمع ہو کر سیونٹی علماء وہ جمع ہو گئے سیونٹی علماء یہود نے جمع ہو کر ان عبارتوں کو بدر ڈالا جن کا وہ منکر تھا اجتماعی تحریف پھر جب ان کا اس تحریف کی نسبت اعتراف موجود ہے تو ایسی کتاب کی کسی ایک آیت پر بھی کس طرح اعتبار اور کیا جا سکتا یہ تو وہ نمونے تھے جو ان کی کتاب میں تحریف کے موجود ہیں اب ان کی طرف سے قرآن پر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں اور وہ پانچ ہیں نسبتاً مشہور اعتراض یہی ہے پہلا اعتراض یہ ہے کہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن بلاغت اور فصاحت میں انتہائی مقام تک نہیں پہنچا یہ بات غلط ہے یعنی انتہائی مقام تک پہنچا ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا یہ بات غلط ہے اور دوسرا یہ کہ اگر فساحت و بلاغت کے اعتبار سے انتہائی مقام تک پہنچے بھی ہو تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے اس لیے کہ اس طرح تو بعض خوش اور گندے عربی زبان کے قصید ہے اور دوسری زبانوں میں اس طرح کے مضمون جو ہیں وہ بھی فساحت اور بلاغت میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہاں تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا یہ جی ہے پہلا اعتراض فسط اور بلاغت کیا چیز ہے پہلے اس کو سمجھانا پڑے گا یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معجزہ کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی معجزہ کیا, کیا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت جو آدمی اللہ تبارک و تعالی کو مانتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام دیے ہیں ان کو فالو کرتا ہے ظاہر ہے کہ ایسا انسان مسلمان اور مومن ہے ایسا انسان کون ہے مسلمان اور مومن ہے پھر یہ اپنے اسلام میں اپنے تقوی اور پہزگاری میں جس حد تک ترقی کرتا جاتا ہے اتنا اللہ کا مقرب بنتا جاتا ہے پھر آگے جا کر دو قسمیں بنتی ہیں یا تو یہ کہ یہ آدمی اللہ کا اتنا مقرب بندہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا اس کے ذمہ داری لگائی کہ میں آسمانی احکام تم پر نازل کروں گا اور تمہارا کام ہے امت میں اور لوگوں میں اس کی تبدیلی کرنا اور اس کو نافذ کروانا اور اس کی کوشش کرنا تو جس آدمی کو اللہ نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرے اس کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے اس کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نبی کی تائید میں اس کے ہاتھ سے کبھی کبھی ایسی چیز ایسا کوئی کام کروا دیتا ہے جو عام طور پر دوسرے لوگ کر نہیں سکتے یعنی خلاف عادت ہے روٹین کے خلاف ہے اس طرح کو کوئی کام کروا دیتا ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے اور اگر وہ نبی نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے وہ نبی نہیں ہے اور تقوی اور پرزگاری میں اونچے معیار پر ہے تو وہ کون ہے اللہ کا ودی ہے تو کبھی کبھی اس ودی کی تائید میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سے کوئی ایسا کام کروا دیتا ہے کہ جو عام طور پر لوگ نہیں کر سکتے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ جو اس زمانے کی انتہائی ترقی کا اگر کسی چیز میں انتہائی ترقی ہوتی تو اس چیز کے مقابلے میں کوئی ایسا معجزہ دیا جاتا کہ وہ ترقی یافتہ لوگ ان ترقی یافتہ چیزوں میں اس نبی کا مقابلہ نہ کر سکے حضرت موس نبینہ والی صلیم کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ عروج تھا لوگ بہت زیادہ جادو کرتے تھے کرواتے تھے سیکھتے تھے سکھاتے تھے یہ سور بکر اسے بھرا پڑا ہے اور حدیث میں بشمار اس کا ذکر ہے تو حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ نے دو معجزے دیے معجزے تو بہت سارے ہیں لیکن نمایاں معجزے ان کے دو تھے ایک ایکزہ اور ایک آسائی موسیب عزا موسا علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ یہاں بغل میں رکھتے اور جب اس کو نکالتے تو وہ سورج اور چاند کی طرح چمکتا اور روشن ہو جاتا یہ ان کا معجزہ تھا دوسرا معجزہ ان کا یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا اور جب ضرورت پڑتی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا کہ اس ڈنڈے کو نیچے پھینک دو تو جب وہ اس کو نیچے پھینکتے تو اسے سانپ بچ جاتا سنیک بن جاتا یہ ان کا دوسرا معجزہ تھا یہ دو ان کے امتیازی معجزے تھے اس لیے کہ ہاتھ کا سفید ہونا یہ بھی جادو کے مقابلے میں تھا اور وہ لوگ بھی چونکہ سامب اور بچو اور اس طرح کی چیزیں بنانے کے دعوے کر تھے تو ان کے مقابلے میں ان کو ایک ایسا معجزے دیا گیا کہ جادوگر جب میدان میں آئے انہوں نے جب اپنی لاٹیاں اور رسیاں چھوڑ دیں اور اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی لاٹھی کو چھوڑ دیا تو وہ لاٹھی جا کر ان ساری رسیوں اور لاٹھیوں کو کھا گئی وہ سانپ بن گئی ارجہا بن گئی اور سب کو کھا گئی تو وہاں پر وہ جادوگر مسلمان ہو گئے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے اور یہ جو چیز ہے ہم جادوگر ہو کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو سمجھ گئے اسی طرح حرت نبینا نبینہ علیہ سجاد کا زمانہ جو تھا یہ حکمت اور فلسفہ سائنس کی انتہائی ترقی کے زمانہ تھا ہم تو آج کے ان چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے جہاز ہوا میں اڑنے لگا اور پانی میں چلنے لگا اور ڈاکٹری لحاظ سے ترقی ہو گئی اور اسلحہ کے لحاظ سے نئی نئی چیزیں بن گئیں ان کے زمانے میں بہت زیادہ ترقی تھی یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو ان لوگوں کے زمانے گزرے ہیں ذرا خود سوچیں آد اور سمود کے بارے میں قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ جا رہے ہیں اور پتھر کو تراش کر اسی پتھر سے اپنا گھر بنا دیتے ہیں کوئی بنا سکتا کتنا ترقی کا زمانہ تو ان لوگوں نے ایسے ترقی یافتہ دور گزارا بہر حال تو ان کے زمانے میں حکمت اور سائنس اور ڈاکٹری اس کا بہت زیادہ رواج تھا تو ان کو جو معجزے دیے گئے وہ یہ موجود تھے کہ برس کا بیمار سامنے آتا وہ ہاتھ رکھتے اللہ اس کو شفا دیتا گنجا آتا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اللہ اس کے سر پر بال پیدا کرتا اندھا آتا اس کے سر پر ہاتھ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اللہ اس کو بینا کر دیتا پرندوں کی شکل کی کچھ مورتیاں بناتے اور اس میں پھونکتے اور وہ زندہ پرندہ ہو کر ہوا میں اٹھ جاتا یہ اللہ نے ان کو موجود دیے تھے اس لیے اب یہ جی ایسے موجود تھے کہ جو ان کی حکمت کے مقابلے میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سینکڑوں میں ہیں تین تین سو سے زیادہ معجزے لوگوں نے جمع کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن آپ کا سب سے اہم معجزہ جو تھا وہ قرآن مجید جو امتیازی معجزہ تھا وہ قرآن مجید تھا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معجزے کے دیا گیا تھا کیوں اس لیے کہ اس زمانے کے جو عرب تھے زمانے کے جو عرب تھے وہ عرب یہ سمجھے تھے کہ عربی زبان میں جتنی مہارت ہم کو ہے دنیا کا کوئی انسان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا اسی وجہ سے تو انہوں نے اپنے قصیدے دینا المعلقات ایک مشہور کتاب ہے جس میں ساتھ مختلف قصیدے ہیں مختلف شاعروں کے یعنی انہوں نے اشعار پڑھے ہیں کسی میں نوے ہیں کسی میں اسی ہیں کسی میں سو ہیں کسی میں اس سے زیادہ اور کم یہ ساتھ اس طرح کے قصیدے تھے مختلف شاعروں نے اور یہ اتنے اونچے معیار پر تھے کہ انہوں نے کعبے کی دیوار پر اس کو لٹکایا تھا اور لوگوں کو چیلنج تھا کہ کوئی اس کا مقابلہ کر کے دکھائے لیکن جب قرآن اترنا شروع ہو گیا نازل ہونا شروع ہو گیا تو ان لوگوں نے شرم کے مارے اپنے قصید کو بھی اتار بھی چھپا دیے اس سے قرآن کے مقابلے کے نہیں تھے اب یہاں پر دو چیزیں ہیں اس کا بھی میں ایک حوالہ دے دوں وہ آپ لوگوں کی انشاءاللہ شاء اللہ فائدہ مند ہوگا ایک شیخ آفندی کی ایک کتاب ہے ارساد الحمیدیہ کے نام سے عربی زبان میں ہے اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے کسی مرید نے اس کا ترجمہ کیا ہے سائنس اور اسلام کے نام سے اردو میں اتنی موٹی کتاب ہے اور میرا مشورہ ہے کہ وہ بھی ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے اس میں احکام اسلام میں آخری طور پر کیا حکمتیں ہیں اور اس میں کیا اسباب ہو سکتے ہیں عقلی دور پر تو ان چیزوں کا بیان ہے بہت کام کی کتاب ہے تو انہوں نے ایک نقشہ کھینچائے وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ایک آسان سی بات کہی تھی قُلَّ اِنِشْتَمَعَاتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ اَنْ يَأْتُو بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِ پہلے تو قرآن نے یہ کہہ لیا کہ تمام انسان اور تمام۔ جات اگر یہ دونوں مل کر جمع ہو جائیں اس قرآن کی طرح کوئی قرآن لانا چاہتے ہیں تو وہ اس پر قادر نہیں, وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کی دماغ سے کافی اوپر کی بات تھی تو اللہ نے تھوڑا سا نیچے کر کے کہا کہ چلو اگر پورا قرآن تم نہیں بنا سکتے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی طرح کم سے کم دس صورتیں بنا کر لاؤ فیصلہ ہو جائے گا نہ لڑنے کی ضرورت ہے نہ جگڑنے کی ضرورت ہے نہ میدانوں میں نکلنے کی ضرورت ہے دس صورتیں بنا ڈالو تو تم حق پر ہوگا ہم لوگ بات کرو گے اسی بھی ساری بات یہ بھی نہیں ہو سکا تو قرآن بالکل آخری حد پر کہتا ہے کہ ان کنتم تم ریب بھی ممان زگ عبدنا چلو اگر دس صورت نہیں بنا سکتے تو ایک صورت بنا ڈال ایک صورت بنا ڈالو لیکن ایک صورت بنانے پر وہ قادر نہیں ہوئے آخر اگر مثال کے پر میدانی جنگ میں دو پہلوان ہیں اس طرف سے بھی پہلاوان ہے اس طرف سے بھی پہلاوان ہے اب اس طرف کا پہلاوان اس کو کہتا ہے کہ بھائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے میرے ہاتھ میں یہ چیز ہے میرے ہاتھ کو کھول دو اور یہ چیز تم لے لو تو میں ہار جاؤں گا تم جیت جاؤ گا تو دنیا کا کون سا آکل انسان ایسا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ نہیں میں تو لڑوں گا دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں کرتا اور پھر جب یہ جی بھی معلوم ہو کہ یہ جنگ ہوگی اور اس جنگ میں میں مر بھی سکتا ہوں میری بیوی بیوہ ہو سکتی ہے میرے بچے یتیم ہو سکتے ہیں میں ہار سکتا ہوں اور میں ہمیشہ کے لیے بدنام ہو سکتا ہوں جب یہ جی احتمال بھی موجود ہو اس کے باوجود وہ اس طرح کی آیت اگر نہ بنائے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ہار رہا ہے نہ وہ اپنی ہار کو مانتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی حق پر ہے میں اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا اور نہ اس کو لڑنے کی کیا ضرورت نہ بدر کی ضرورت نہ عہد کی ضرورت نہ خندق کی ضرورت نہ حنین کی ضرورت نہ فتح مکہ کے واقعے کی ضرورت نہ ہدیویہ کی ضرورت کسی لڑائی کی غز و تبوک وغیرہ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی آسان سا غام تھا لیکن قرآن کا یہ چیلنج تھا قیامت موجود ہے اور تا قیامت اس کا مقابلہ نہیں ہو سکے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی معجزہ ہے فساہت اور بلاغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جتنے لیٹرز ہیں اور اس میں جتنے جملے ہیں ورڈز ہیں وہ سارے کے سارے اتنے اونچے مقام پر ہوتے ہیں کہ اس مقام تک پہنچنا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں اس مقام تک پہنچنا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں یہ مطلب ہے فصاحت اور بلاغت کا آسان اور عوامی زبان ہے تو جی اس کا مطلب اب تو کوئی بھی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا اب چونکہ کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہے تو ایک چھوٹا سا لطیفہ میں سنا دیتا ہوں اسی و بلاغت کے متعلق کہتے ہیں کسی زمانے میں قرآن کے تین لفظوں پر کسی نے اعتراض کیا کتنے لفظوں پر ایک اعتراض کیا کبار پر ایک اعتراض کیا ہزون پر قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں اور ایک اعتراض کیا عجاب پر یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے حزون جی قرآن میں استعمال ہوا ہے اور عجاب جی قرآن میں استعمال ہوا اعتراض کرنے والے نے یہ کہا کہ یہ لفظ ایسے ہیں کہ جو فسی زبان میں استعمال نہیں ہوتا یہ جنگلی زبان ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اور یہ مشکل ہے آگے بندے نے جواب دیا کہ نہیں ایسا نہیں تو اس نے کہا کہ چلو کسی سے فیصلہ کراتے ہیں اب فیصلہ کس سے کرائیں تو کہتے ہیں علاقے کا جو سب سے زیادہ بوڑھا آدمی ہو نا اس کو تلاش کرتے ہیں ایک گڑھے بابا کو تلاش کر لیا کہیں کسی کمرے کسی گھر سے اس کے پاس پہنچ گئے دونوں فریق کے دو بندے پہنچ گئے اور کہا کہ جی یہاں پر دو گروپ بنے ہیں اور ان کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے تو ہم آپ کے پاس آئے کہ آپ ہمارے جج بن جائیں اور آپ فیصلہ کریں تو وہ بڑے میاں آگے سے کہتے ہیں لا تستاست ان شی انجاب میرا مذاق مت اڑاؤ میں بوڑا آدمی ہوں بوڑا ہوتے ہوئے تم میرا مذاق اڑاتے ہوئے تو عجیب چیز ہے <تصفح> تو انہوں نے کہا بس ہو گیا ہمارا فیصلہ ہو گیا انہوں نے کیا کہا کہ فیصلہ ہو گیا تو جی اعتراض کیا اور جب فیصلہ کرانے گئے اس کو لانے کے لیے تو اس نے وہی وہ تینوں باتیں کہہ دی معلوم ہوا کہ وہ اب بھی استعمال ہوتی ہے اور بات ہے کہ نئی نسل اگر اپنے اصلی الفاظ کو چھوڑ کر دوسری زبانوں کے الفاظ لائے تو یہ اس نئی نسل کا قصور ہے اصل زبان کا کوئی قصور نہیں اچھا اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رہنے چاہیے کہ فصاحت اور بلاغت قرآن کے حق ہونے کا پورا سبب نہیں صرف ایک سبب ہے اور بھی بے شمار اسباب ہیں قرآن کریم نے پچھلی امتوں کی خبریں دی ہیں وہ سچ ہیں قرآن نے آئندہ کی نشانیاں دی ہیں وہ بھی سچ ہیں قرآن نے غیر مغبر بدر میں مسلمانوں کی فتح اور ادھر روم میں رومیوں کی فتح کی خبر دی وہ سچ ہو کر ثابت ہوئی گئی قرآن نے جو جو خبریں پچھلے زمانے کی دی یا آئندہ زمانے کی دی ہیں وہ ساری سچ ہو کر ثابت ہو چکی ہیں لہذا یہ قرآن کے حق ہونے کی نشانی ہے تو یہ اعتراض تو بہر حال ایسا ہی ہے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں بعض جگہوں میں بائبل کی مخالفت موجود ہے بائبل میں ایک حکم ایک طریقے سے ہے اور قرآن نے اس کے مخالف دوسرا حکم ذکر کیا ہے یہ کی طرح اور یہ مخالفہ تین طریقے سے ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ بائبل میں نسخ نہیں ہے اور قرآن میں نسخ ہے یہ میں پیچھے درس میں بتلا چکا ہوں کہ نسخ ہے یا نہیں اور بائبل میں کتنی زیادہ ہے مختصراً یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زبانے میں پچھلی شریعت کے صرف نوے احکام کو باقی رکھا تھا باقی سب کو منسوخ کر دیا تھا تو نسخ ان کی کتاب میں ہے اور بائبل, بائبل سے قرآن تک میں تقریباً ان کی بائبل کی ہر کتاب سے اس کی ایگزامپل اور مثالیں انہوں نے دی ہوئی ہیں اچھا دوسری صورت اس اعتراض کی یہ ہے کہ بعض احکام ایسے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں بائبل میں نہیں ہیں لہذا یہ قرآن کے باطل اور غلط ہونے کی نشانی ہے تو ہم کہیں گے کہ جناب والا بعض احکام ایسے ہیں کہ جو آپ کے آہدنہ میں عتیق میں موجود ہیں اور قدیم میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے بعض احکام ایسے ہیں کہ جو آپ کے آہرنا میں قدیم میں نہیں ہیں اور جدید میں موجود ہیں اور کچھ اس کے الٹ ہیں کہ قدیم میں موجود ہیں اور جدید میں نہیں ہیں تو جو ارشاد اس کے بارے میں وہ وہی قرآن کے بارے میں فرمائیں تو یہ تو غلط ہے اور ویسے بھی یہ بنیادی اصول ہر کسی کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ احکام کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ احکام ہیں جن کا تعلق عقیدہ کے ساتھ ہے اصول کے ساتھ ہے بنیادوں کے ساتھ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں سیم رہے ہیں اور ایک جیسے رہے ہیں اور کسی بھی شریعت میں ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور نہ ہوگی یہ ایک اصول دوسری بات ہے احکام عملیہ یعنی جس کا شریعت کے ساتھ اور عملی احکام کے ساتھ تعلق ہے مثلا ایک دن میں کتنی نمازیں ہونی چاہیے سال میں کتنے روزے ہونے چاہیے زکوۃ جو ہے وہ کتنے مال پر ہونی چاہیے وغیرہ یہ جزوی احکام ہیں ان کا تعلق انسان کی پریکٹس زندگی کے ساتھ ہے عملی زندگی کے ساتھ ہے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور یہ ہر شریعت میں ہوتی رہی ہے تو لہذا یہ کوئی عائب کی بات نہیں ہے اور یہ جو کہا ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو بائبل کے مخالف ہیں اس کے بارے میں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہی تو قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ تم نے چینجنگ کی اور ہم نے آ کر لوگوں کو بتایا دیا ہمارا قرآن نے بتایا دیا کہ دیکھو یہ حکم اس طرح ہے تو لہٰذا ہی تو صحیح ہے. تیسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یوزیلو بھی کیسی راہ ویاحدی بھی کیسی وغیرہ اور اس طرح کی آیات ہیں کہ جس میں گمراہ کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے تو اللہ کیسے گمراہ کرتا ہے تو بے بھی ہے لہذا قرآن میں چونکہ اس طرح کی نسبت کسی کی تکفیر اور کسی کی گمراہی وغیرہ کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے لہذا یہ قرآن کے واطل ہونے کی نشانی ہے یہ ان کا اعتراض ہے <تصفح> یہاں پر دو چیزیں ہیں اس کے جواب میں دو چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ جی ہے کہ ایک ہے گمراہی کو پیدا کرنا ایک ہے گمراہی کو پیدا کرنا اور ایک ہے کسی آدمی کا خیر کے جذبے کے ہوتے ہوئے خیر کو طلب کرتے ہوئے خیر کے راستے پر جاتے ہوئے زبردستی اس کو وہاں سے ہٹا کر گمراہ کرنا یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں نفس گمراہی کو پیدا کرنا یہ کوئی اعتراض کی چیز نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا شیطان کی تخلیق کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں اللہ کی طرف کرتے ہیں تو شیطان کو کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کا شیطان کو پیدا کرنا یہ اللہ کے ناقص ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے کامل ہونے کی دلیل ہے اسی طرح جہاں اللہ نے خیر کو پیدا کیا وہاں اللہ نے شر کو پیدا کیا ہے تو خیر اور شر دونوں کو پیدا کرنا یہ اللہ کے ناقص ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ کامل ہونے کی دلیل ہے اس کی تخلیق اور اس کا خالق ہونے کی صفت اسی وقت مکمل ہوگی جب کہ وہ خالق خیر بھی ہو اور خالق شر بھی ہو اس نے اچائیوں کو بھی پیدا کیا ہو اور برائیوں کو بھی پیدا کیا ہو تو نفس تخلیق یہ اس کا کمال ہے یہ عیب نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی گمراہ وہ انسان ہوتا ہے جو ہدایت نہیں چاہتا قرآن میں اللہ نے دو قسم بیان کی ہیں ایک ہے اجتبا اور ایک ہے احتاع ایک ہے اجتبا اور ایک ہے احتاع ایک یہ ہے کہ انسانوں میں سے کسی کو اللہ خود پسند کر لے چن لے اور ان سے الگ کر کے اس کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے یہ اجتباء ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اللہ تب ادہ ہی یشا لیکن ہدایت کے لیے اللہ نے ایک شرط بیان کی ہے کہ جو آدمی گمراہی سے بچنا چاہے اور ہدایت کے راستے پر آنا چاہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ادہ ہی میں جس میں انابت ہوگی جس میں طلب ہوگی ہدایت کی اس کو ہدایت ملے گی تو لہٰذا جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں یہ جی ہدایت کو طلب نہ کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے ان کو گمراہ کیا جب انہوں نے ہدایت کو طلب ہی نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان کی گمراہی میں رہنے دیا تو گمراہ رہے گا یہ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ان گمراہیوں کی نسبت اور اس طرح کی نسبتیں تو خود تمہاری بائب شریف میں بھی موجود ہے اور ایک دو نہیں اس کتاب میں یعنی بائبل سے قرآن تک میں اس کی 20 مثالیں دی ہیں انہوں نے کہ یہاں پر یہاں پر یہاں پر کسی جگہ گمراہ کی نسبت ہے کسی جگہ اسی طرح تکلیف وغیرہ کی نسبت ہے اور بہت ساری چیزوں کی نسبت ہے چوتھا اعتراض کہتے ہیں کہ قرآن میں ایسے مضامین نہیں ہیں جو لوگوں کی روح کے خوشی کا ذریعہ بنے تو اب کیا قرآن میں میوزک کو لے ہیں یا قرآن میں آوارگی کو اور عورتوں کی آزادی کو ڈانس کو ان چیزوں کو لے ہیں یہ کتنا بےحد اعتراض ہے بھائی پسندیدہ چیزیں دو ہو سکتی ہیں یا عقیدہ اور یقین ہو سکتا ہے یا عمل ہو سکتا ہے یہ دو چیزیں جو ہیں انتہائی پسندیدہ ہیں اور قرآن ان سے بھر پڑا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں قرآن میں نہیں ہیں تو تمہاری کتابوں میں کہاں ہے تمہاری کتابوں میں بھی ہماری پشتو میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ چلو وہ ناصر خان بیٹھو پشتو میں ہی سنا لیتا ہوں قزید کی دو سوری تنوی چاندان چاند یہ پوشتو ان شاء اللہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ چھان جو ہے جس میں آٹا چھانتے ہیں یہ اٹھ کر لوٹے کو کہتا ہے کہ تیرے اندر دو سوراخ ہے اور اپنی خبر نہیں لیتا کہ وہ تو ہے یہ سوراخی سوراخ یہ اس کا مطلب ہے تو اپنی بائبل شریف کی خبر نہیں ہے اور الٹا قرآن پر اعتراض کرتے ہیں پانچواں اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں کچھ چیزوں میں آپس میں اختلاف ہے اب ان کا آپ کے سامنے سنا ہی دیا اس کے ہوتے ہوئے تو اس طرح کے تصور سے بھی ان کو گھبرانا چاہیے لیکن جو انسان ڈھیٹ بن جائے نا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے مثلا کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ فضرا دین اور رسول فإن اب جی آیا ہیں ان میں لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اسلام کو اپنائیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے ان کو مجبور نہیں کیا گیا ہے کہ وہ اسلام کو اپنائیں جبکہ جہاد کی جتنی بھی آیات ہیں وہ ان کی مخالف ہیں یہ اعتراض ایک تو یہ ہے اور دوسرا اعتراض یہ کہ معارض دعوے ہیں کسی جگہ یہ کہا گیا کہ وہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں دوسری جگہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ اللہ کی روح اور اللہ کے قدیمہ ہیں یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے لہٰذا ان میں تارض ہے یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ آیات جہاد جتنی بھی ہیں یہ مدینی دور میں نازل ہوئی ہیں جی مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اور مسلمانوں کی باقاعدہ ایک حکومت اور عمارت قائم ہوئی ہے تو اس کے بعد آیات جہاد نازل ہوئی ہیں تو لہٰذا ہر وہ آیت جو بظاہر جہاد کے مخالف نظر آتی ہے اور وہ جہاد سے پہلے اتری ہے تو یہ کہا جائے گا کہ جہاد کی آیت جو ہے وہ اس کے لیے ناسخ ہے جہاد کی آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا اور نصف یہ کوئی آیب نہیں جیسا کہ پچھلے درس میں اس پر تفصیلی ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کا مقصد ہی نہیں سمجھا جہاد کہتے کس کو ہے اب مسنون جہاد میں جب آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے تو وہ تین کام ترتیب سے کرتا ہے تین کام کس سے کرتا ہے ترتیب سے پہلا کام کرتا ہے کہ وہ ان کافروں کو اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اگر وہ اپنی خوشی سے مسلمان ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتے تو دوسری دعوت مسلمان ان کو یہ دیتا ہے کہ تم جزیہ قبول کرو ایسا کرو کہ ہم آپس میں کمپرومائز کرتے ہیں صلح کرتے ہیں تم اتنا ٹیکس ہمیں دیا کرو تو ہم تمہاری حفاظت کیا کریں گے تمہیں وہی چیزیں ملیں گی جو ہم کو ملتی ہیں اور تم پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو ہم پر ہوتی ہیں تو لہٰذا نہ تو ان کو مذہب کے چینج کرنے پر زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے اور نہ ڈنڈے کے زور پر ان کو مسلمان بنایا جا رہا ہے اگر وہ یہ جی بھی نہ مانے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہے تو تیسرا آپشن پھر آخری ہے وہ یہ کہ پھر لڑائی ہوتی ہے میدان میں. جی ہے بنیادی جہاد کا طریقہ جو نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور خلافہ راشدین اور بعد میں امتیں اسی پر عمل کرتی رہی ہے تو یہ تو جہاد کے طریقے اب اس میں یہ کہاں ہے کہ یہ آیات جہاد اور ان آیات میں آپس میں تعارض ہے بلکہ یہ تو ایک دوسرے کے موافق ہے ان میں تعارض ہے ہی نہیں لیکن اگر بفرض ہم مان بھی لیں کہ ان میں تعارض ہے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ وہ آیات منسوخ ہیں اور یہ اس کے سے اور دوسری جو دوسرا اعتراض ہے کہ اللہ تبارک متحدہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ روح المن وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں اور اسی طرح وہ کلیم تو اللہ نے ان کو اپنا کلیم کہا اس کی تفصیل اللہ نے خود دوسری جگہ بیان کر دی ہے ان نہ مسلح عند اللہ کا مسل عدم تو مقال الن فی الحال کا کیا مطلب ہے کا مطلب صرف اتنا ہے جس طرح کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب مٹی سے بنا یا ان کی شکل بنائی تو پھر ان کی روح کو ڈالنے کے لیے کہا کہ کن فی اللہ نے جب سے کن فرمایا تو وہ زندہ حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے ان میں روح دی گئی اور وہ انسان بن گئے تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کی مثال ان مسئلہ اللہ۔ کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے کہ جس طرح اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور پھر ان سے کہا کہ کن کہ ہو جا پسو ہو گئے تو اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا یعنی ان کو جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا جبر علیہ السلام کو بھیجا ان کو حکم دیا کہ مریم علیہ السلام کی گریبان میں جھانکو اور وہاں پر اللہ نے اس روح کو حکم دیا کہ کن تو ہو گئے یہ ہے اس قدمے کا مطلب اب اس کا اور, عبدیت کا اور نبوت کا آپس میں کیا مخالفت کیا کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں نہیں مانتے یہی کہتے ہیں کہ وہ انسان تھے تو لہٰذا روح کہنا اور قدیمہ کہنا یہ اس کو انسانیت سے نہیں نکالنا بلکہ ہر انسان میں روح بھی ہوتی ہے اور ہر انسان در حقیقت قدم کن سے پیدا ہوا ہے لیکن ہر انسان کی طرف نسبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ان کے جد یعنی آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے تو وہی نسبت سب کی طرف کی جاتی جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا لیکن عام انسانوں کی جو روٹین ہے وہ مٹی کی نہیں ہے وہ شادی اور اس کے ذرائع ہیں دوسرے ذرائع ہیں جس سے انسان کا وجود آتا ہے لیکن قرآن میں سارے انسانوں کی نسبت مٹی کی طرف کی گئی ہے کہ تمہیں مٹی سے بنایا گیا ہے تو اسی طرح یہاں پر اللہ نے چونکہ لفظ کن وہاں پر استعمال فرمایا ہے تو اس, اس میں ان کے اعزاز کے طور پر فرمایا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے اور چونکہ وہ روح جبرایل اسلام اللہ کے حکم سے لے کر آئے تھے تو اس روح کی نسبت اللہ نے اعزاز کے طور پر اپنی طرف کر دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو انسانیت سے ہی نکالنا تو آقت کی بات ہی نہیں تو یہ ہیں ان کے اعتراضات اور ان کے جواب لیکن لگتا ہے کہ آج بھی کچھ کے کا ہی قصبہ ہے اب اگلے درس میں انشاءاللہ ان کی ضروری باتیں تقریباً آ ہی گئیں یہی پانچ ہی ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے اور ایک اعتراض ان کے تقدیر پر ہوتا ہے اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ہارتے ہیں اگر کبھی یہ مناظرہ میں آ جائیں نا اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں تو پھر اس وقت یہ تقدیر کو چھیر دیں چورانچے مداخل نانوی رحمۃ اللہ کے مقابلے میں جب ان کا مناظرہ ہو رہا تھا وہ تو انٹرنیشنل مناظرہ تھا نا اس میں تو ہندو سکھ عیسائی یہودی یہ سب لوگ آئے تھے مناظرہ. مسلمانوں کی طرف سے مولانا ننوتی رحم اللہ تھا تو باقیوں کے پاس تو ہے کہ علم تھا نہیں تو آخر میں یہی عیسائی اور مولانا قاسم ننوتی رحم اللہ کی ہی بحث ہوئی اور مولانا کو اللہ نے وہاں پر خطا عطا فرمائی تھی اس پادری نے یہاں تک کہا کہ اگر کسی کی تقریب پر کوئی مسلمان ہوتا تو آج میں تمہارے مولانا قاسم کی تقریب پر مسلمان ہو جاتا لیکن نہیں باہر تو وہاں پر بھی اس نے مسئلہ تقدیر کو چھیڑا اور کہا کہ ایک آدمی کے بارے میں جب اللہ نے ہی کہا ہے کہ وہ دو میں جائے گا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ گیا کہ وہ دو زخی ہے تو پھر اس کا دوزخ میں جانا اور وہاں پر اس کا آگ میں جلنا تو ظلم ہے یہ کی اعتراض کیا تو مولانا نے جواب میں فرمایا کہ ہاں بھی مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ جب ہارنے پر آتے ہو تو اسی مسئلے کو چھیڑتے ہو لیکن آج چھیڑو کوئی بار نہیں میں تمہیں جواب دوں گا تو پھر جواب میں کہا کہ اچھا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا اپنا ایک پلاٹ ہے وہ اس پلاٹ میں مکان بنانا چاہتا ہے پلاٹ ہے اور اس پلاٹ میں وہ مکان بنانا چاہتا ہے وہ انجینئر کے پاس جاتا ہے انجینئر سے نقشہ بنواتا ہے مکان کا تو اس, م... اس پلاٹ کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جس میں یہ بیڈ روم بنائے گا ایک حصہ وہ ہوگا جس میں اسی بنائے گا ایک حصے میں یہ کچن بنائے گا ایک حصے میں ٹوائلٹ بنائے گا اب اگر وہ ٹوائلٹ والا حصہ اٹھ کر اس کو یہ جی کہ میں نے کیا جرم کیا کہ تم مجھ پر ٹوائلٹ بنا رہے ہو تو تم لوگ اس کو کیا کہو گے تو پادری نے کہا کہ ہم یہی یہ کہیں گے کہ بھئی وہ مالک کہے گا کہ بھی تم میری ملکیت ہو تم میری مملوک زمین ہو مجھے اختیار میں جو بھی چاہوں تیرے اوپر بنا دوں تجھے اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں تو مولانا نے پوچھا کہ اچھا اگر اس نے جواب دیا تو یہ ظلم ہوگا اس نے کہا نہیں کیوں ظلم نہیں ہوگا اس لئے کہ اس کی اپنی ملکیت ہے تو وہ فرمایا کہ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے ممضوگ ہیں اللہ کی ملکیت میں ہیں اللہ ان میں سے جس کو جہاں چاہے رکھ دے اس کو اعتراض کا ہم نہیں بس یہ جواب دینا تھا کہ وہ اسے سے بھی دم اٹھا کی چلے گئے بہرحال مسئلہ تقدیر کے بارے میں بھی ہمارے جو متقدمین گزرے ہیں اشاعرہ اور ماتوریدیا وہ سب حضرات یہی کہتے ہیں کہ انسان کا جو مواخذہ ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ارادے پر ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے ارادے پر ہوتا ہے تو لہٰذا جب انسان ارادہ بری چیز کا کرتا ہے تو اس پر مواخذہ ہوتا ہے اور جب اچھی چیز کا ہوتا ہے تو اس پر ثواب ہوتا ہے تو مسئلہ تقدیر کا سارا دار دوزخ کا یا جنت کا جو ہے یا قبر کے عذاب وغیرہ یا وہاں کی راحت کا یہ کس پر ہے انسان کے اپنے ارادے پر ہے اور ارادہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے انسان کو اس میں مکمل آزادی دی ہے کہ وہ جو چاہے ارادہ کرے لیکن چونکہ اللہ نے ہی انسان کو بنایا ہے تو جس طرح آدمی اگر خود کسی چیز کو بنا دے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی مضبوطی ہے اور اس میں کون سی خامی ہے کون سی خوبی ہے یہ اس کو پتہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ اپنے علم میں سے یہ جانتے ہیں کہ ہے تو یہ انسان آزاد اور میں نے اس کو مکمل آزادی دی ہے لیکن یہ یہ برے ہی راستے کو اختیار کرے گا اور یہ دوسرے انسان اچھے راستے کو اختیار کرے گا تو اختیار یہ کرے گا لیکن چونکہ اس نے وہی اختیار کرنا ہے اپنے ارادے سے تو اللہ نے پہلے سے اس کے بارے میں خبر دے دی اور اس تقدیر کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے روکا ہے کہ اس میں نہیں الجھنا چاہیے بلکہ ایک حدیث میں حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ مجید نبی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری کچھ آوازیں بلند ہو گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لائے تو پوچھا کہ تم لوگ کس چیز میں بحث کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ فیحت یعنی اس تقدیر کے مسئلے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پچھلی امتیں اسی مسئلہ میں بحث کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہے تو لہذا اس میں بحث نہیں کرنا تو بہرحال اس میں عام طور پر بحث سے روکا گیا ہے لیکن یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب آخر میں اگر کبھی بحث ہوتی اور ہارنے پر آ جاتے ہیں تو پھر سب سے آخر میں وہ اسی پوائنٹ کو چھیڑتے ہیں لیکن امید ہے کہ ان کے لیے تو یہ ایک مثال بھی کافی ہے ان شاء اللہ اچھا اب حیات عیسیٰ کے بارے میں آج ہم نہیں چھڑیں گے پریشان نہ ہوں حیات عیسیٰ کے تین حصے ہیں ایک حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا ہے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا اور تیسرا ہے قرب قیامت میں ان کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کا تو عیسائیوں کا عقیدہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو انہوں نے سعودی دے دی تھی لیکن پھر وہ تین دن کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے اور پھر آسمان پرشے گئے باہر جو بھی ان کا نظریہ ہے وہ تو ہے لیکن ہمارے سامنے جو اس سے زیادہ پریشان کن مسئلہ ہے وہ قادیانی اور مرزایوں کا وہ لوگ علیہ اسلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ فوت ہوئے ہیں اور وہ اب دنیا میں نہیں اور عجیب بات ہے کہ پہلے فوت ہونا مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مرزا عیسائی بھی بن گیا تھا عیسیٰ بھی بن گیا تھا مسیح بن گیا تھا عجیب و غریب تو اس وجہ سے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نسبتاً میں تفصیلی باتیں ہوں اور جو مرزائیوں کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات ہوں لیکن نیند کا غلبہ نہیں چاہیے مجھے بیداری چاہیے اگر بیداری ہوگی تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ تفصیلی اور اگر اپ میرے سامنے سونے لگے تو میں یہیں کے سوچا ہوں. ایسے <تصفح> اب اگر کوئی ہو تو سکتے میرے خیال سے آج تک ہیں. چونکہ عقلی عقلی باتیں چل رہی ہماری جو نمازوں کی ترکیب ہے وہ جو کہتے ہیں وہ یار لوگ ہوتے ہیں پرویزی جو حدیث کو نہیں مانتے ہوتے ہیں اصل میں قرآن نے ترتیب اشارت ذکر کی ہے عقیمی سلاتہ یہ دلو کی شم سے وقرا الفجر کہ جب سورج غروب ہو جب سورج غروب ہو تو اس وقت نماز پڑھو جب طلوع ہو تو اس وقت پڑھو تو مغرب عشا اور فجر ارے اس میں آ گئی اقیم صلاحت طرف عین دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھو عصر اور فجل اس میں بھی آ گئی اور بعض مغرب اور فجر کو اس میں مانتے ہیں اسی طرح وزول افم ملے رات کے کچھ حصے کے گزرنے کے بعد اس میں عشا کی نماز آ گئی تو قرآن نے اس طرح اشارے دیے ہیں قرآن نے نمازوں کے اوقات کی طرف اشارے دیے ہیں لیکن نماز کے اوقات اور یہ ترتیب جو ہے یہ احادیث متواتر سے ثابت ہے ایک دو حدیثوں سے نہیں بلکہ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے اور اہل سنت و کا یہ جی عقیدہ ہے کہ متواتر حدیثوں کا وہی حکم ہے جو قرآن کی کسی آیت کا ہوتا ہے اس طرح قرآن کی کسی آیت کا منکر کافر ہوتا ہے اسی طرح متواتر حدیثوں کا منکر بھی کافر ہوتا ہے اور جس طرح قرآن کی کسی آیت سے اگر کوئی چیز صرحتن ثابت ہو اس پر ایمان ایماندانہ فرضعین ہوتا ہے تو اسی طرح متواتر حدیث سے اگر کوئی چیز ثابت ہو تو اس پر بھی ایمان لانا کیا ہوتا ہے فرض الحمد بس ایسی چیزیں ایسی چیزوں کا ذکر ہے کہ جن میں جن سے خواہشات کا میلان نہ ہو اس سے حفاظت اور باقی سب چیزیں ان کو کہاں جا کے سب گراؤ <önemli>